اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد ہی نازل کی گئی ہیں کیا تم عقل نہیں رکھتے آگاہ رہو وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ علم تھا تو اب تم اس چیز کی بابت کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں اور اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے ابراہیم <الْمُشْرِكِين> نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ وہ صرف حق پرست فرما بردار تھے اور وہ مشرقوں میں سے نہ تھے انیمین بے شک ابراہیم سے قریب تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی اور یہ نبی اور مومن لوگ اور اللہ مومنوں کا دوست ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے ہیں یا کس طرح ہو سکتے تھے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار سال ایک ہزار سال کا اور حضرت ابراہیم و عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان دو ہزار سال کا فاصلہ تھا بہوالے تفصیر القرطبی پھر تمہارے علم و دیانت کا تو یہ حال ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں علم ہے یعنی اپنے دین اور اپنی کتاب کا اس کی بابت تمہارے جھگڑے جس کا ذکر پچھلی آیت میں کیا جا چکا ہے بے اصل بے اصل بھی ہیں اور بے عقلی کا مظہر بھی تو پھر تم اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی ملت حنیفیہ کے بارے میں جس کی اساس توحید و اخلاص پر ہے پھر حنیفہ مسلمہ یک طرفہ خالص مسلمان یا حق پرست فرما بردار یعنی شرک سے بیزار اور صرف خدائے واحد کے پرستار پھر مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین صادقین ہیں کیونکہ شریعت اسلامیہ ملت حنیفیہ کے سب سے زیادہ قریب ہے اس لیے کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیم کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے ملت ابراہیم حنیفہ علاوہ از حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی ولی ابی و خلیل و خلیل و ربی از وجل بہوالِ جامع اخترمیزی حدیث نمبر دو ہزار, دو ہزار نو سو پچانوے دو ہزار نو سو پچانوے ہر مطلب ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ خاص دوست ہوتے ہیں میرے ولی مطلب دوست میرے باپ اور میرے رب کے خلیل مطلب ابراہیم ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا آنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے تم تشون اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کی سچائی کے گواہ ہو یا اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو اور تم جانتے بوجھتے حق کو کیوں چھپاتے ہو وقالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذين ازل على الذين امنوا وجها نهارا وكفروا اخره وكفروا اخره لعلهم يرجعون اور اهل کتاب میں سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا مسلمانوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر تم صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو تاکہ وہ بھی ایمان سے پھر جائیں ولیمین يؤتيه من يشاء والله واسع اور تم اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے آپ کہہ دیجئے حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور کہتے ہیں مت مانو کہ کسی کو ویسی چیز مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہے یا جس سے وہ تمہارے رب کے ہاں تم پر حجت قائم کر سکیں کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ وسط والا خوب جاننے والا ہے ذو الفضل العظیم وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یہ یہودیوں کے ایک حسد و بغض کی وضاحت ہے جو وہ اہل ایمان سے رکھتے تھے اور اسی انات کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح وہ خود ہی بے شعوری میں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں پھر گواہ ہونے کا مطلب ہے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت کا علم ہے پھر اس میں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشاندہی کر کے انہیں ان سے بعض رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے پہلا جرم حق و باطل اور سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کرنا تاکہ لوگوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو سکے دوسرا کتمان حق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف طورات میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپانا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے اور یہ دونوں جرم جانتے بوجھتے کرتے تھے جس جس سے ان کی بدبختی دو چند ہو گئی تھی دو چند ہو گئی تھی ان کے جرائم کی نشاندہی سورہ بقرہ میں بھی کی گئی ہے وَلَا الْحَقَّ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ حق و باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق مت چھپاؤ اور تم جانتے ہو اہل کتاب کے لفظ کو بعض مفسرین نے عام رکھا ہے جس میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں یعنی دونوں کو ان جرائم مذکورہ سے بعض رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور بعض کے نزدیک اس سے مراد صرف وہ قبائلی یہود ہیں جو مدینے میں رہائش پذیر تھے بنو و بنو نذیر اور بنو قینقاع زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کیونکہ مسلمانوں کا سر کیونکہ مسلمانوں کا براہ راست انہیں سے معاملہ تھا اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش پیش تھے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بعد کے یہودیوں میں یہ اوصاف موجود نہیں ہوں گے یہ یہودیوں میں سے ایک فرقے کے ایک اور مکر کا ذکر ہے جس سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے باہم طے کیا کہ صبح کو مسلمان ہو جائیں اور شام کو پھر اپنے دین میں واپس آ جائیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی اپنے اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو کہ یہ لوگ قبولی اسلام کے بعد دوبارہ اپنے دین میں واپس چلے گئے ہیں تو ممکن ہے کہ اسلام میں ایسے عیوب اور خامیاں ہوں جو ان کے علم میں آئی ہوں پھر یہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ تم ظاہری طور پر تو اسلام کا اظہار ضرور کرو لیکن اپنے ہم مذہب مطلب یہود کے سوا کسی اور کی بات پر یقین مت رکھنا پھر یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس سے ان کے مکر و ہیلا کی اصل حقیقت واضح کرنا مقصود ہے کہ ان کے ہیلوں سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے وہ جس کو ہدایت دے دے یا دینا چاہے تمہارے ہیلے اس کے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے پھر یہ بھی یہودیوں کا قول ہے یہ بھی یہودیوں کا قول ہے اور اس کا عطف ولاۃ امینوں پر ہے یعنی یہ بھی تسلیم مت کرو کہ جس طرح تمہارے اندر نبوت وغیرہ رہی ہے یہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے اور اس طرح یہودیت کے سوا کوئی اور دین بھی حق ہو سکتا ہے پھر اس آیت کے دو معنی ہیں اس آیت کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں ایک یہ کہ یہود کے بڑے بڑے علما جب اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے تھے کہ دن چڑھتے ایمان لاؤ اور دن اترتے کفر کرو تاکہ جو لوگ فلوا کے مسلمان ہیں وہ بھی مجبض ہو کر مرتد ہو جائیں تو ان شاگردوں کو مزید یہ تاکید کرتے تھے کہ دیکھو صرف ظاہراً مسلمان ہونا حقیقتاً اور واقعات مسلمان نہ ہو جانا بلکہ یہودی ہی رہنا اور یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جیسا کہ جیسا دین جیسی وہی و شریعت اور جیسا علم و فضل تمہیں دیا گیا ہے ویسا ہی کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے یا تمہارے بجائے کوئی اور حق پر ہے جو تمہارے خلاف اللہ کے نزدیک حجت قائم کر سکتا ہے اور تمہیں غلط ٹھہرا سکتا ہے اس معنی کی روح سے جملے معترضہ کو چھوڑ کر عند ربکم تک یہود کا قول ہوگا دوسری معنی یہ ہیں کہ اے یہودیوں تم حق کو دبانے اور مٹانے کی یہ ساری حرکتیں اور سازشیں اس لیے کر رہے ہو کہ ایک تمہیں اس بات کا غم اور جلن ہے کہ جیسا علم وحی و فضل وہی شریعت اور دین تمہیں دیا گیا تھا اب ویسا ہی علم اور فضل اور دین کسی اور کو کیوں دے دیا گیا دوسرا تو دوسرا تمہیں یہ اندیشہ اور خطرہ بھی ہے کہ اگر حق کی یہ دعوت پنپ گئی اور اس نے اپنی جڑیں مضبوط کرنی تو نہ صرف یہ کہ تمہیں دنیا میں جو جا وقار حاصل ہے وہ جاتا رہے گا بلکہ تم نے جو حق چھپا رکھا ہے رکھا ہے اس کا پردہ بھی فاش ہو جائے گا اور اس بنا پر یہ لوگ اللہ کے نزدیک بھی تمہارے خلاف حجت قائم کر بیٹھیں گے حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین اور شریعت اللہ کا فضل ہے اور یہ کسی کی میراث نہیں بلکہ وہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ فضل کس کو دینا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن أهل الكتاب من انت اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس خزانے کا ڈھیرا امانت رکھیں ازانت کا ڈھیر امانت رکھیں تو وہ بھی آپ کو ادا کر دیں گے اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار امانت رکھیں تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے اللہ یہ کہ آپ ہمیشہ ان کے سر پر کھڑے رہیں یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم پر امیوں مطلب عربوں کی بابت کوئی گناہ نہیں اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں باندھتے ہیں بلا من اوفا بعهده والتقى فان الله يحب المتقين کیوں نہیں بلکہ موخذہ ہوگا البتا جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کا عہد اور اپنی قسمیں تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا اور قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُونُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُونُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو مرورتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف الامین ان پڑھ ان پڑھ جاہل سے مراد مشرقین عرب ہیں یہود کے خائن لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ چونکہ مشرک ہیں اس لیے ان کا مال ہڑپ کر لینا جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کس طرح کسی کا مال ہڑپ کر جانے کی اجازت دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کس طرح کسی کا مال ہڑپ کر جانے کی اجازت دے سکتا ہے اور بعض تفسیری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سن کر فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا زمانے جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدم و تلے ہیں سوائے امانت کے کہ وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی چاہے وہ کسی چاہے وہ کسی نیک و کار کی ہو یا بدکار کی بحوال تفصیر ابنی کثیر و فتح القدیر افسوس ہے کہ یہود کے طرح ود کی طرح آج بعض مسلمان بھی مشرقین کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دارالحرب کا سود جائز ہے لیکن ان کا علمی دوغلہ پن دیکھے کہ دیکھیے کہ جس ملک کو دارالحرب کہہ کر اس طرح کا مال کھاتے ہیں اس سے لڑنے کے لیے اس سے لڑنے کے لیے کبھی تنکہ بھی نہیں اٹھاتے پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں افسوس ہے کہ یہود کی طرح آج بعض مسلمان بھی مشرقین کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دارالحرب کا سود جائز ہے لیکن ان کا علمی دوغلہ پن دیکھیے کہ جس ملک کو دارالحرب کہہ کر اس طرح کا مال کھاتے ہیں اس سے لڑنے کے لیے کبھی تنکا بھی نہیں اٹھاتے پھر اپنا عہد پورا کرے کا مطلب وہ عہد پورا کرے جو اہل کتاب سے یا ہر نبی کے واسطے سے ان کی امتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا ہے اور اللہ سے ڈرے یعنی اللہ تعالیٰ کے محارم سے بچے اور ان باتوں پر عمل کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ایسے لوگ یقینا مواخذ الہی سے نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ محبوب باری تعلیٰ ہوں گے پھر مذکورہ افراد کے برعکس دوسرے لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے اور یہ دو طرح کے لوگوں کو شامل ہے ایک تو وہ لوگ جو عہد الٰہی اور اپنی قسموں کو پس پشت ڈال کر تھوڑے سے دینی مفادات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے دوسرے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتے یا کسی کا مال ہڑپ کر جاتے دوسرے کا سودا بیچتے یا کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے نبی صلی اللّہ علیہ و نے فرمایا جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا بہوالِ صحیح صحیح البخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھپن وہ صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو اٹھتیس نیز فرمایا تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ نے نیز فرمایا تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا ان میں ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنا سودا بیچتا ہے بہوال صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو چھے متعدد احادیث میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں بہوال ابن کثیر و فتح القدیر پھر یہ یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کتاب الہی تورات میں نہ صرف تحریف و تبدیلی کی بلکہ دو جرم اور بھی کیے ایک تو زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے جس سے عوام کو خلاف حقیقت تأثر دینے میں وہ کامیاب رہتے دوسرے وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو من عند اللہ باور کراتے بدقسمتی سے امت محمدیہ کے مذہبی پیشواؤں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی گوئی تب عن سن نہ منقیہ تم اپنے سے پہلے امتوں کی قدم با قدم پیروی کرو گے کے مطابق بکثرت ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی اغراض یا جماعتی تعصب یا فکری جمود کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں پڑھتے قرآن کی آیت ہیں اور مسئلہ اپنا خود ساختہ بیان کرتے ہیں عوام سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے مسئلہ قرآن سے بیان کیا ہے درآں حال یہ کہ اس مسئلے کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یا پھر آیات میں مانوی تحریف و ملم سازی سے کام لیا جاتا ہے تاکہ باور یہی کرایا جائے کہ یہ مین اللہ ہے اللہ منہ. پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں تم تسون کسی شخص کو لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ کہے گا تم رب والے بن جاؤ کیونکہ تم اس کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اسے پڑھتے ہو وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ لمَا آتَييتكُمْ مِنْ كتاب وَحكْمَتِثُ جَاءكُمْ غَسُولم مُصَدِّقُ لِمَا مَاكُمْ مُصَدِّقُ لِم معكُمْ للتُؤْمِن النَّ بهِهِ وَلَ تَصررََّه قالَا أَقرررتُمْ وَخَذْتُمْعَى ذَلِكُمْ إصْري قالوا أَقررنَ قالَا فَشحَدُ وَأَنَمكُم مِنَ الشَّهِدين اور یاد کرو جب اللہ نے تمام جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا اللہ نے فرمایا تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یہ عیسائیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنایا ہوا ہے حالانکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب و حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا اور ایسا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری میرے پجاری اور بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو یہی کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ ربانیین ربانی واحد جو رب کی طرف منصوب ہے ربانیین ربانی واحد جو رب کی طرف منصوب ہے نون اور الف کا اضافہ مبالغے کے لیے ہے جیسے بڑی داڑھی والے کو لہ بڑی لٹوں والے کو جمانی اور موٹی گردن والے کو رقابانی کہا جاتا ہے بحوالِ فتح القدیر پھر یعنی کتاب اللہ کی تعلیم و تدریس کے نتیجے میں رب کی شناخت اور رب سے خصوصی رابط و تعلق قائم ہو جانا چاہیے اسی طرح کتاب اللہ کا علم رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے اس آیت سے واضح ہے کہ جب اللہ کے پیغمبروں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیں تو کسی اور کو یہ حق کیوں حاصل تو اور کسی کو یہ حق کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے اس میں ان علماء و مشخ کے لیے سخت زجر و توبیخ ہے جو اپنی طرف سے شریعت سازی کرتے ہیں تفسیر ابن کثیر پھر یعنی نبیوں اور فرشتوں یا کسی اور کو رب والی صفات کا حامل باور کرانا یہ کفر ہے تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد ایک نبی یہ کام بھلا کس طرح کر سکتا ہے کیونکہ نبی کا کام تو ایمان کی دعوت دینا ہے جو اللہ وحدہ اللہ شریک کی عبادت کا نام ہے بعض مفسرین نے اس کی شان نظور میں یہ بات بیان کی ہے کہ بعض مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ, کہ وہ آپ کو سجدہ کریں جس پر یہ آیت نازل ہوئی بہوال فتح القدیر اور بعض نے اس کی شان نزول میں یہ یہ کہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جمع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح عبادت اور پرستش کریں جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں یا کسی کو اس کا حکم دیں اللہ نے مجھے نہ اس لیے بھیجا ہے نہ اس کا حکم دیا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی بحوالِ ابن کثیر و سیرت ابن حشام پھر یعنی ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت میں اگر دوسرا نبی آ گیا تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہوگا جب نبی کی موجودگی میں آنے والا نئے نبی پر خود اس نبی کا ایمان لانا ضروری ہے تو ان کی امتوں کے لیے تو اس نئے نبی پر ایمان لانا بطریق اولا ضروری ہے بعض مفسرین نے رسول مصدق سے الرسول کا مفہوم مراد لیا ہے یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت تمام نبیوں سے عہد لیا گیا کہ اگر ان کے دور میں وہ آ جائیں تو اپنی نبوت ختم کر کے ان پر ایمان لانا ہوگا لیکن واقعہ یہ ہے کہ پہلے معنی میں یہ دوسرا مفہوم از خود ہی آ جاتا ہے اس لیے الفاظ قرآن کے اعتبار سے پہلا مفہوم ہی زیادہ صحیح ہے اور اس مفہوم کے لحاظ سے بھی یہ بات واضح ہے کہ نبوت محمدی کے سراج منیر کے بعد کسی بھی نبی کا چراغ نہیں جل سکتا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کے اوراق پڑ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غضبناک ناک ہوئے اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر موسا علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے بحوالے مسند احمد چوتھی جلد حدیث نمبر 266 ومسند الدارمی و زن پہلی جلد حدیث نمبر 78 و الالبانی العبانی المشکات پہلی جلد 68 نمبر حدیث بہرحال اب قیامت تک واجب الاتباع صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور نجات انہی کی اطاعت میں منحصر ہے نہ کہ کسی امام کی تکلید یا کسی بزرگ کی بیعت میں جب کسی پیغمبر کا سکہ اب نہیں چل سکتا تو کسی اور کی ذات غیر مشروط اطاعت کی مستحق کیوں کر ہو سکتی ہے اسر بمانہ عہد اور ذمہ ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں